بشنرحمن ورحمۃ اللہ صحمت پاکر جی السلام عرب دن اتوار میں حوالے کا ہمارا جو ہے شکر صلی اللہ کا درس ہوا جاتا ہے اس کا آخری درس حضرات کانوں تک پہنچا رہا ہوں ہم لوگ کو پچھلے اتوار کو ہم نے وضاح دیا تھا کہ یہ جہنم کے بارے میں پچھلا دس تھا دس نمبر انچاس فورٹی نائن اور یہ آج دس نمبر پچاس اسرتقاد کا درسا لوگوں وارن تک قانون تک پہنچا رہا ہوں اس طرح میں قرآن پاک سے جو ہے جہنم کے بارے میں چنائتوں کا ترجمہ کرنا چاہوں گا تو حضرت شاثر محمد الواس جو ہے ہاں جی آپ نے جہنم کے بارے میں جو اپنے عقائد ہیں وہ ہمیں بہن فرمایا تھا کہ قرآن آیات کی تفصیلات کے مطابق جہنم کے بارے میں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے جہنم میں آگ کے شعلے سام، بچو، تارکیاں طبیعت کو متلانے والی چیزیں اور دردناک عذاب کے ساتھ ساتھ طرح طرح کی تکلیفیں اور مشقتیں ہیں جنت آسمانوں میں اور جہنم زمین کے سب سے نچلی سطحوں میں موجود ہے جہاں ان کے اہل اہل خواب کی طرف اس حیثیت کے سیکن عالم نیند جو جو کہ عالم خواب ہے موت کی ہم پلہ اور ہم شکل ہے جو اقتصادی جسم کے ساتھ آپ پہنچیں گے اسی طرح جو ہمیں نعمتیں وہاں پہنچ رہیں گے بھیش میں بھیس کی نعمتیں یعنی مومنوں کے لحاظ اور جہنم میں جہنم کے اصحاب انسان کے جسم و روح کو پہنچے رہیں گے تو یہ مختصر عقائد پہلے آپ کو بتایا تھا <تصفح> ابھی جو ہے قرآن پاک کی چن آتوں سے کیونکہ قرآن سے بڑھ کر ہمیں کسی بھی عقدے کے بارے میں سچا بیان نہیں فرما سکتا کیونکہ بہ جہنم اللہ نے خرا فرمایا ہاں بحث جہنم پر ہمارے ایمان ایمان بالغیب ہے تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اذان گرامی بہد جہنم کتنی خطرناک بحث کتنی خوبصورت چیز ہے آپ کو بیان ہوا اور جہنم کتنی خطرناک چیز ہے اس سلسلے میں چند ارانعات کا آپ کو ترجمہ مبارک عانو تک پہنچا دوں اذان گرامی اور ہم ایمان پیدا کریں اور سچا ایمان پیدا کریں اور جہنم سے سچ مچ ڈریں اور جہنم سے ڈرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ کے تعت و بندگی میں اپنے اوقات گزاریں اور نفس کو شیطانی کاموں سے روکے رکھیں فرمات و تلل ایک آج جو ہے جہنم کے بارے میں سورہ الرحیم عالم الشاء سے فرماتے و تلل مجرمین یوم دن فی خلاسفات اے میں حبیب تم اس دن جو ہے روز قیامت مجرموں کو غل و زنجیر میں جھگڑے ہوئے دیکھو گے یہ جہنم کی حالت ہے فرماتے ہیں جہنم جو ہے جہنمیوں کو دیکھ کر اور جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈالتے ہیں اور کو دیکھتے ہیں جہنم غصے سے غیر و سے پارا پارا ہو جاتے ہیں ہم نے تقاض و تم ضمین الغیر ملک آج نمبر آر میں نزدیک ہے کہ جہنم شدت غیظ و سے پارا پارا ہو جائے ایک اور و راج میں سورہ اسراء آج نمبر ستانوے میں فرماتے ہیں خبت جتنا ہم شاعرہ جب جہنم کی آگ جا آ آ جہنم کی آگ جب بھی ٹھنڈی ہونے لگتی ہے تو ہماری ذات اسے دوبارہ شالاور کر دیتی ہے حضران گرامی اسی طرح ایک اور آج میں ہیں کُلمن جلو دھوم بلدل نام جلولہ جب بھی انسان کے خال جل جاتے ہیں جل جل جاتے ہیں ہم دوبارہ اس پر جل اگاتے ہیں تاکہ اس کو درد مسلسل ہوتا رہے درد مسلسل ہوتا رہے ہاں جی ایک میں اللہ فرمت اللہ تی طلّہ علی الفدہ جو نئی ہمارے جل کو جلا دیتے ہیں کھال کو جلا دیتے ہیں لیک قرآن کیا فرماتے ہیں لیکن یہ جہنم کیا آپ کے اندر کو جلا دیتے ہیں دل کو بھی جلا دیتے ہیں ظاہر کو جلانے کے ساتھ ساتھ چاہنا کہ آگے ظاہری حصے کو جلانے کے ساتھ ساتھ دل کو بھی جلا دیتے ہیں ہاں اور جہنم میں اتنی شدت ہر طرف سے تکلیف دم گھٹنے والی فضا ہے اور ہر طرف سے آنکھیں آنکھیں سام ہے تکلیف ہی تکلیف ہے عذیت ہی اذیت ہے تو اس سے انسان کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہی آتی ہل مِن موت منکل نہیں مکان ابراہیم آیت نمبر سولہ میں اللہ رماتے ہیں ہر طرف سے وہ موت کو اور موت کے اسباب آتے دیکھیں گے لیکن وہ ماں ہو میت لیکن وہ مریں گے نہیں جہنم کے اذان گرامی سب سے انتہائی تکلیف دہ مسئلہ یہی کہ وہاں انسان کو سخت ترین عذاب دیں گے سہد ترین غلو زنجیروں میں جھگریں گے ہاں جی جیسے قرآن پاک میں سر فرمائے ستر ستر ہاتھ کے آگ کی جو ہے زنجیروں میں اس کو جھگریں گے لیکن یہ مرے گا نہیں اسے جاننا سب سے زیادہ تکلیف دے جگہ ہے آگ کئیوں سنگو آگ کے کنو میں کر اوپر سے بند بھی کیا جاتا ہے ہاں جی اور پھر لیکن یہ مرتا پھر بھی نہیں ہے تو یہ سب سے زیادہ تکلیف دے آنکھ ہے میں قرآن فرماتے جہنمے کو جہنم ملحم سیاب المنارن ان کے لیے جو ہے سرحشہ نمبر بیس میں ان کے لیے جو ہے لباس جو ہوں گے ان دو ظہین کے لیے آگ کے لباس ہوں گے اذان گرمی بندے کا آگ لباس آگ پہ ہوگا آپ اندازہ کتنے کتنی تکلیف دے ہوگی اور کھانے کے بارے میں فرماتے ہیں سورہ غاشیہ نمبر چھ سات میں لیہ سلام تعمل ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا الَََََََََََََََََََّن زری مگر زرِ نامی کھانا اور اس کھانے کے خوشیمن ولاََََََََََغَ من جو اس کے کھانے سے نہ جسم میں طاقت ہوگا نہ وہ موٹا ہوگا اور نہ بھوک ٹالے گی بلکہ جو ہے یہ کھانے کے بارے میں اور بھی ہاں جی خدشہ لکھا ہے یہ کھانا ایسی چیز ہے نہ کہ سے ہاں جی بالکل چھکرانہ جیسی تو دار بھی ہیں یہ زرعی نامی کھانا عذین گرامی بدبو بھی ہے اور شدید کڑوا بھی ہے لیکن پھر بھی بندے کو کھانا پڑے گا چلو ان تمام شدت بوکس ان تمام چیزوں کے باوجود کھا لیں تو اس سے کیا پیٹ بڑے گا بھوک ٹلے گا نہ پیٹ بڑھے گا نہ بوک ٹلے گا نہ بو نہ جسم میں طاقت آئے گا لیکن کھانا پڑے گا تو یہ کھانا کھانا ہی شدید تکلیف ہے اس کے علاوہ فرماتے ہیں درختِ زکوم ہوگی سورہ نمبر 43 اور Uh-huh. <laughs> تو لے کر چالص تک میں شجرت ضقوم تعامل سین بے جہنم میں جو ہے زقوم نامی درخت کے جو ہے اے اے ان کو کھانا کھلا جائے گا انہاروں کو اور وہ کیا وہ کل مہلی یغل فل بتونی کا غل الحمی اور یہ کھانا جب کھائیں گے تو اس کے پیر میں ایسی آگ لگ جائیں گے جیسے جو ہے تو گرم گرم پانی اس نے پیر میں ڈالا ہو ایزا نگر ہیں حتم کو زکم نامی درخت کھانا جب کھانا کھانا ہوگا جو پگھلتے ہوئے تانبے کے طرح اس کے پیر میں ابل رہے ہوں گے اور قرآن ضور آدمی بھی ہے اس کے کھانے کے بعد جو اس کو شدید پیاس لگے گی تو پیاس لگے گی تو اس کے اوپر جب جہنم کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا اللہ رماۃ اس کے آنتڑی پارا پارا ہو جائیں گے لیکن پھر بھی مارے گا نہیں تو یہ سب انتہائی ناقابل و صف تکلیفیں زائان گرہ میں اور اسی طرح جو ہے ان جہنم میں سادن عالفرمات جہنم جو سرکش لوگوں کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے لطاخین ماں اور یہ اللہ تعالیٰ کے سرکس نافرمان لوگوں کے لیے تھکانہ ہے ان کو ان کے ملجہ ماوا ہے ان کے لیے تھکانہ ہے وہ اس میں جائیں گے اللہ بص نفیٰقعہ اس میں حقوب در حقوب اس میں آئی نقط الع عرصہ اس کو جہنم میں بیٹھیں گے لا یق و نفیہ برد ولہ شرابہ اس میں نہ وہ کسی قسم کے ٹھنڈک چکھیں گے اور نہ کوئی اچھا پینے کی چیز ہوگا ہاں ہوگا تو اللہ حمیمہ و غصہ کا سوائے جو ہے کھلتا ہوا پانی جہنم کی آگ پہ اور پیپ ہوں گے غصہ یعنی خون ملا ہوا پیپ ہوگا تو جہنمے کے جسم سے اس تکلیف سے جہنم کے آگ پہ جلنے کی وجہ سے نکلتا ہے اس کی دریا بہ گی اس میں سے پلایا جائیں گے زین گرمی زراحم جہنم کے عذابات کو تصور کریں اور اللہ فرمدین جزاوی فاقہ یہ ان کے اسی برے اعمال کا ان برے عقائد اور برد کردار برد اعمال کا یہی مناسب سزا ہے اللہ فرمانہ یہی, یہی ان کا مناسب سزا ہے <تصفح> اس طرح قرآن فرماتے ہیں وہ لو جن کے نامہ عمل بائیں ہاتھ میں دے دیں گے ہاں وہ فریاد کریں گے کہ کاش یہ نامہ عمل ہمارے ہاتھ میں ہی نہ دیتا اس سے پہلے ہی ہمارا کام تمام ہو چکا ہوتا کاش ہم مٹی ہوتا یا لیتے کھن تو لاوا ہاں جی جہنم کے عذاب کو دیکھ کر عیس کے فریادیں کریں گے وہ صبح رہ کر سر پیٹیں گے افسوس میں ہلاک ہو گیا میں تباہ ہو گیا میں برباد ہو گیا بول کے قرآن فرماتے ہیں اس دن جہنم کے بندے کو جہنم کے قریب لائے جائیں گے تو وہ تمنا کریں گے کہ اگر ہو سکے تو اس کی سارے بیوی بچے اولاد پوری خاندان پوری دنیا اگر اس کے ہاتھ میں ہوتا تو وہ سب دے کے اس دن کے عذاب سے اپنے آپ کو جان چھوڑائیں ہاں جی لیکن اللہ کے خطاب یہی آئے گا خضو ہو پھر سے محاطف ہوگا جہنم کے پکڑو ان کو حق ان کو پھر غلو زنجیر میں بند کر دو سب مت جہی مسلح پھر ان کو جہنم کے آگ میں پھین دو سب و پھر سلسلہ تین پھر ایسے غل زنجیروں میں جکر دو زر و حساب نذران جس کے جو ہے جو لمبائی جو ہے ستر ستر ہاتھ ہوں گے حسل کو سے حکم ہوگا ان کو سختی سے بندو ہاں مضبوطی سے باندھ اللہ اکبر رضا گرامی سورہ سرحق نمبر تیس سے بتیس تک ہے یہ قرآن آتے ہیں جو میں نے انتہائی مختصر آ الفاظ میں آپ کو بیان کیا ہے سورہ زمر میں اللہ رماتے ہیں کہ قیامت میں ہاں جی بھیشتی بحث بھیش بحث بھیش میں <coughs> جو در جو بحث کے دروازے پر فرشتے ان کو سلام کریں گے سلام علیکم بے معصبر تم فنی مقبدار سلام ہو تم لوگوں پر تم نے صبر کیا تمہارا کتنا اچھا گھر ہے آخرت کا لیکن جہنمیوں کو جہنم میں جب جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے گیٹ کھولیں گے جہنمی فرشتے ان سے پوچھیں گے کیا تمہیں ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا تمہارے درمیان سے کوئی رسول نہیں آتا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں تھا تو وہ بولیں گے قرآن کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل آیا تھا لیکن ہم نے ان کو فقت اپنا ہم نے ان کو جلایا ہاں جی اور آج تو پھر سے فرمائیں گے تو پھر تم جاؤ اس جہنم میں آج تم اس عذاب کے مستحق ہو اور ان کو ایک ایک کر کے جہنم کے آگ میں پھینکیں گے داخل کرتے چلیں گے تو آزان گرامی ہاں جی ہمیں اس طرح جو ہے قرآن پاک میں اس طرح اور بھی بہت سے آتے ہیں سینکڑوں آتے ہیں پانچ دس آتے نہیں ہیں قرآن میں کم از کم جو ہے قرآن کا ایک تہائی ہے سایو سمجھو قیامت کے موضوع پر ہے بھائی جہنم کے موضوع پر ہے اور پھر اس میں جہنم اور جہنم سے ہمیں اتنا زیادہ ڈرایا گیا زینگر میں تو جہنم سے بچنے کا نسخہ جو ہے ہاں جی جہنم کی آگ کو کوئی مذاق نہیں ہے ذہن گراہ میں ہاں جی کبھی اپنے امتحان بھی لے لیں اپنے جسم کا کیا ہم ایک ماچس کی جو ہے تیلی کے اسے ہلکی سی انتہائی آگ پہ ہاں اپنی ہاتھ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں ہاں جی کبھی امتحان بھی لے لے جی اپنا <coughs> کیا سلیٹ کے بٹ کو اپنے ہاتھ پر چند سکن کے لیے رکھ سکتے ہیں خوب آنکھ کے سامنے انسان نہایت ہی جو شیخو پخار کرتے ہیں آگ کی تکلیف کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے زین گرا میں کبھی ذوائع اپنا آزمائش کر لیں اگر آپ اس آنکھ کو, برداشت, سے نہیں کی کی آق کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں جہنم کی ماچس کی تیلی کی آنکھ کو بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے سریٹ کے بٹ کی آنکھ کو بھی ہم برداشت نہیں کرتے ہیں ہاں جی آگ کی ایک حقیر سے شعلے کو جو ہم دنیا میں جلاتے ہیں عادیش میں آتا ہے یہ جہنم کی آنکھ کو ستر دفعہ دوخ کے ٹھنڈا کر کے لائے ہوا ہے اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو کیسے ہم جہنم کی آگ کو وہاں برداشت کر سکیں گے قرآن فرماتے ہیں جہنم کی آگ سے نکلنے والے جو چنگاریاں ہیں نا وہ چنگاریاں محل کے بڑے بڑے محلات کے براہ برابر ہوں گے بڑے بڑے اونٹوں کے بر ان کے اونٹوں کے جسم کے برابر ہوں گے جب ایک آگ جس کے شول یہاں سے گرنے والے باہر دور گرنے والی ہاں جی چنگاریاں اتنی عظیم ہیں تو آپ اندازہ کی میرے زیادہ میں کہ یہ جہنم کے آخر کتنے خطرناک ہے لہذا اپنے اوپر رحم کریں اپنی ذات پر رحم کریں اپنے وجود پر رحم کریں اور جہنم سے بچنے کا جو بہترین نسخہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاگ میں آتا ماسوراصثر میں کہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ہاں جی اول اولاصر عشر, عشر کے قسم انََََََََََََ السان الفي خسرن بے تمام انسان خسارے ميں ہيں الزين عام المگر وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا و عامل صالحات اور نیک عمل كيے وطوٰ بالحق اور خود نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ دوسروں كے بھی عمل ایمان اور عمل صالح کی اور حق كى نصيحت كرتا رہا اور حق كے راستے ميں پہنچنے والے ہر تكليف کا وطوہ صبر ایک سر کو صبر کی تلقین کرتا رہا تو حضین گرامی جہنم میں پہنچنے کا واحد وجہ گناہ ہے اور کفر و شیر کے عقائد ہے انسان ان دونوں سے اپنے آپ کو پاک رکھیں گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھیں اور غلطی سے انسان ہونے کے ناطے کوئی گناہ ہو بھی جائیں ازین گرامی اس سے فوراً توبہ کریں ہاں جی یہ تاکہ ہم اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رحمت کے دروازے کھولا ہوا ہے کہ بخش کے دروازے کھولا ہوا ہے وہ توبے کا دروازہ ہے توبے کو کبھی تاخیر نہ کریں کل کے لیے نہ چھوڑیں ازین گرامی کل آتا ہے نہیں آتا ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے ہمیں اپنی زندگی کا ایک لمحے بات کا ایک سکن بات ایک مخرو سکن بات کا ہمیں پتہ نہیں ہے جن گرہ میں ہم زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے ہمیں توبہ توفیق ہوگی یا نہیں ہوگی لہذا اگر توبہ کو ہم کل پر سنگ کرتے رہنا یہ شیطانی دھوکے ہیں ازاں میں اگر کوئی ہی انسان جو ہو رہا ہے فوراً اپنے گربان میں جا کے دیکھیں اور فوراً اپنے اصلاح کریں حضرت شاہ سے علیہ الرحمٰ کی یہ عقائد فرما بات جو اپنی کتاب کے آخر میں فرماتے ہیں اور منتقاد حاضل قادر جوش بس اتنی مقدار میں اعتقاد رکھے سارا ایمان ہوں مطابقاً للواقع تو اس کے ایمان واقع کے مطابق ہوگا سہند اللہ اللہ کے حضور میں بالکل صحیح عقدہ اس بندے کا لہذا فرماتے ہیں حق تفین اللہ قد لہٰذا میں نے بس عقائد میں اتنی مقدار پہ اتفاق کیا ہے العن الوقت القتضی چونکہ وقت مجھے اجازت نہیں دیتا الطنا و اس سے مزید تفصیل سے بات کرنے کا ہاں جی وہ اللہ اور اللہ بہترین اچھی راتوں کا رہنمائی کرنے والا الہام کرنے والا ہے اس طرح دھانی کرامی حضرت شاشر محمد نرواش کا اسر تقاضا کے ایک مختصر عقائد آپ لوگوں کے مبارک خانہ تک پہنچانے کے توفیق حاصل کر لیا ہے ہاں جی ہم اس پاک ذات کا شکر ادا کرتے ہیں اور میرے اسے صوفے مامیہ واٹس گروپ اس کے جو ہے ذمہ داران کا اور اس کے جو انتظامیہ کا اور تمام ممبرس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس درس کے آخر میں کہ انہیں کی تعاون سے جو ہے ہمارے لیے ممکن ہوا کہ میں اس درس کو آپ لوگوں تک پہنچا سکوں اور اس القاجہ کا پاک مسئلہ کے سہون اور بادشاہ کے عقائد آپ لوگوں تک پہنچا سکوں تو ہم میں انہیں کلمات سات پروانگار عالم ہمیں ان مقدس اعتقادات کو صحیح سمجھ کر کر ان کو دل و سینے میں رکھ یا اللہ ہمیں تیری سچی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ایک سچا مسلمان بننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما اور تمام مسلمانوں پر رحم فرما پر و اور ہم سب کو یک جان یک دل ہو کر اس پاک مسلق کے نورانی تعلیمات کو آباد سے آباد تر کرنے کی ہم سب کو توفیقہ عطا فرما آمین یا رب العالمین قما توفیق الب اللہ علیہ توخل تو علیہ حنیر سحانزت میفون وسلام علی, علی وسلم الحمد للہ رب العالمین اللہ مصلی اللہ محمد والی